کرانا مختار مرد کو احمد شرح خان سے پارا زمنگ دکان پر تیاساتی عشای توہید سنت تینسٹھ دکان سی ڈز مرکز دکان نمبر سنت عبد الرحمان پلازا نژدی مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انورش توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أم معا بعد فأغوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمل أبصار تاملکلو بلتی سدا کمزی پم محمد صلی اللہ محمد محمد کم سلائی تال برائی ملا لی حمید مجید تم بارک مارکا محمد دن آل محمد کما بار اب تالا ابرانی م والا برانی تم مجی دعوت حق اسلامی کے ویسا ضلع عزت و احترام زی قدر علماء کرام معززین شہر زی قدر طلبہ بھائیوں حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے عزیز طلبہ کی دستار بندی کے سلسلہ میں آج کی یہ پروکار تقریب انعقاد پذیر ہو رہی ہے مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے اور کم مائیگی کا احساس ہے تاہم حکم کی تعمیل میں چند گزارشات آج کی اس محفل کے حوالے سے آپ کے گوشت گزار کروں گا وماتی کی اللہ بلا الہ توکل تو وہ الہ انیب کسی کی ضد کسی کی مخالفت یا کسی کی دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا مقصد نہیں بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بس ایک موقع پر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر کالا نکتا لگ جاتا ہے انسان نے دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ لگ گیا تیسرا گناہ تیسرا نقطہ اگر انسان ساتھ ساتھ توبہ کر لے تو رب العالمین انسان کے دل پر لگے ہوئے تمام کالے نقطے مٹا کر پھر دل کو صاف و شفاف بنا دیتا ہے اور اگر انسان نے گناہوں سے توبہ نہ کی رب العالمین کی نافرمانیوں سے توبہ نہ کی مالک کائنات کی بغاوت سے باز نہ آیا تو کالے نکتے لگنے کی وجہ سے ایک سٹیج وہ آتا ہے کہ انسان کا دل سارے کا سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ سٹیج وہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایمان کا نور باقی نہیں رہتا حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے انسان پھر یہ تمیز نہیں کر سکتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے انسان اس کے درمیان فرق نہیں کر سکتا نیکی کا راستہ کون سا ہے گناہ کی راہ کون سی ہے انسان ان میں فرق نہیں کر سکتا یہ سٹیج وہ ہوتا ہے جب انسان کا دل گناہوں کے نقطوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جائے ایک تعبیر تو یہ ہے اور دوسری تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیش فرمائی کال سر لاحو ال سرحادی کلوت سد کم یس د سہ آؤں کما کالن بھی سنم آؤ سنم آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں انسان کے دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ چڑھ جاتا ہے یہ جو دل ہے ان لہاز ہل کو باتس داؤ انسان کے ان دلوں پہ ایسے زنگ جڑتا ہے دید جیسے لوہے پہ زگ لگ جاتا ہے اور لوہے پہ زگ کب لگتا ہے ازا صاب جب لوہے کے عمر پانی لگ جائے جب احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے دل پہ بھی گناہ کرنے کی وجہ سے سگ لگ جاتا ہے صحابہ گرام سننے والے آمن گلال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور اب کیا کرتے ہیں کالو مما گلا محبوب صلی اللہ کی محبوب اگر دل پہ سگ چڑھ جائے گناہوں کے نقطوں کی وجہ سے دل کالا سیاہ ہو جائے تو بندے کا دل صاف کیسے ہوگا ویسا کے حباب خیال کرنا سوال کون کر رہے ہیں صحابہ گرام کر رہے ہیں سوال کن سے کیا جا رہا ہے آمنا گلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے اور سوال کیا ہے ج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو بندے کا دل صاف کیسے ہوگا اور احباب جملہ ذرا دھیان سے سننا دلوں کو صاف کرنے کے بارے میں وہ صحابہ گرام سوال کر رہے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے صاف کر دیا تھا آپ کا کیا عقیدہ ہے ذرا بازوگ ہو کر جواب دیں جو صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ کرام کے دل صاف تھے کہ نہیں تھے جو مانتے ہیں اونچا جواب دیں صحابہ کرام کے دل صحابہ کو ماننے والے حباب صحابہ کرام کے دل صاحب تھے اب ذرا یہ حوالہ بھی سنیے سوال وہ کر رہے ہیں جن کے دل صاف تھے رب و لال کی لار کتاب یہ میرے سامنے چھبیسواں پارا اور سورہ کا نام ہے سورت الحجورات یہ میرے سامنے آیت نمبر تین فرمایا اولا ایک الزی نمتا نو کونو بہو لهم homma ga fera toa آیت نمبر تین سورتر چھبیسواں بارہ میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا اللہ کریم پرچا تو نے کون سا منتخب کیا تقوی, تقوی, تقوی والا پرچا منتخب کیا کہ صحابہ کے دلوں میں تقوی بھی موجود ہے کہ نہیں ہے اللہ کریم امتحان لینے کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کا نتیجہ کیا نکلا یہ میرے سامنے دوسرا بارہ سورت کا نام سورت البقرہ رب العالمین نے نتیجہ بیان فرمایا یہ آیا کا نمبر ایک سو ستہتر سورت البکرا دوسرا بارہ فرمایا اونا ایک لذیذ صدقوں کا مل متک اگر کسی نے سچے دیکھنے ہوں میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھ لے اور اگر کسی نے تکوے والے دیکھنے ہوں آمنہ کے لال کے یاروں کو دیکھ لے صحابہ کے دلوں کا گواہ کون ہے اللہ کو ماننے والوں اللہ کا نام تو چلو صحابہ کے دلوں کا گواہ کون ہے صحابہ کے عام کے دل تو صاف تھے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور قرآن پاک کا انداز یہ میرے سامنے اٹھائیسواں بارہ مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا اللہ اللہ فرمایا اولا ایک کلو ایماں اٹھائیسواں بارہ سورہ کا نام سورت المجادلہ اور میرے سامنے آیت نمبر بائیس کھلی ہوئی ہے صحابہ گرام کے دلوں میں میں اللہ کریم نے ایمان کو لکھ دیا صحابہ کے دل میں ایمان کی موجودگی کا گواں بھی اللہ اور صحابہ گرام کے دلوں کے اندر تقوی کے موجود ہونے کا گاہ بھی اللہ کریم ہے اور قرآن پاک کا انداز اللہ ورمہ دن اللہ ہم ببائی کر رہا ان مل کو فرا ویک مش دوں سورت لو جو ربیسواں بارہ کا نمبر ساتھ میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا پیار ڈال دیا حضرت بلال کو ایمان پیارا لگتا ہے صحابہ کرام کو ایمان بڑا محبوب ہے اور ایمان والی دولت میں اللہ کریم نے صحابہ کے دلوں کے اندر سجا دی ہے ایمان صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا صحابہ ایمان سے جدا نہیں ہو سکتے سچ ہے ہماری تو محنت نہیں لگی نا گل دی کدر بل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری کدرے سر سر نہ دا کدرے گوہر گوہری کدرے گل بل بل دا سد گوہر گوہری اللہ کا نام ذرا محبت سے لینا صحابہ کے دلوں کا گواہ کونے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بیتا ہے مگر توحید کے نارے لگائے ہیں صحابہ نے خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صاحبانے بآسانی با پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن سلام کا گلشن لہو شاہ کا دیکھے گل کھلائے ہیں صحابہ صاحبان بد بات جسے انکار ہو وہ سامنے آئے وہ بد بات جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی رے اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے صحابہ ہی نے بخشی نیم تین قرآن و سنت ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے صحابہ گرام کے دلوں کا گواہ اللہ ایمان کی محبت ڈال دی ایمان کو خوبصورت کر دیا آگے اللہ کریم نے فرمایا ہے وہ کر رہا الہی کو مل کو صحاب کرام کی دنوں کے دلوں کے اندر میں اللہ نے کفر کی نفرت ڈال دی بڑے گناہوں کی نفرت ڈال دی چھوٹے گناہوں کی نفرت ڈال دی اگر کسی بندے نے جنت کے راستے میں چلنے والے دیکھنے ہوں تو میرے محبوب کے غلاموں کو دیکھ لے اللہ کا نام محبت سے لینا میں جملہ سنا ہوں صحابہ کے دلوں کا گواہ کون ہے بڑی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن یہ موضوع نہیں صاحب ہیں کہ نام مرد کرتے ہیں حبیب کبریا وسلم اگر بندے کے دل پہ سگ لگ جائے تو بندے کا دل صاف کیسے ہوگا بندے کا دل پاک کیسے ہوگا سوال وہ صحابہ کرام کر رہے ہیں جن کے دل صاف دے ہیں قربان جاؤں سوال صحابہ نے کیا اور فائدہ کیوں مت والی امت کا بن گیا صحابہ شاید سوال نہ کرتے ہمیں جواب کا پتہ کیسے چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں اگر تم سوال کر رہے ہو کہ بندے کے دل پہ زنگ لگ جائے تو دل کا زنگ دور کیسے ہوگا کانن بیو صلی اللہ علم کثیر تو دو باتیں آم نے شاند فرمائی پہلی پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل پیسہ کے چڑھ جائے زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا بندے کا کام ہے اور موت کو یاد کرنے کی وجہ سے بندے کے دل کو صاف کرنا اللہ کریم کا کام ہے ہمیں کتنی موت یاد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر حاض مل س او کما کانن بھی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یاد کیا کرو بہت زیادہ یاد کیا کرو اللہ کے معروم کون سی چیز کو فرمایا سے کرا ہاض ملزات حاض مل نذات لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو ویسا کہ احباب موت ایسی چیز ہے آنے کے بعد ساری لذتیں ختم ہو گئی قرآن ہاتھوں سے اٹھانے والی لذت بھی ختم ہو گئی موت آنے کے بعد ان قدموں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنے والی لذت بھی ختم ہو گئی موت کا جام پینے کے بعد اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرنے والی لذت بھی ختم ہو گئی موت آنے کے بعد ان آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کرنے والی لذت بھی ختم ہو گئی اور موت آنے کے بعد قرآن کانوں سے سننے والی لذت بھی ختم ہو گئی ساری لذت ختم یہ فلسوا سمجھ نہیں آ رہا باقی ساری لذتیں دو ختم ہاتھوں کے ساتھ پکڑنے والی لذت ختم پاؤں کے ساتھ چلنے والی لذت ختم زبان کے ساتھ بولنے والی لذت ختم آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والی لذت ختم اور کانوں والے راستے کیسے کھلے ہوئے یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو سمجھ میں میری نہ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کرا سے ملوات موت سے لذاتے ساری ختم ہو جایا کرتی ہیں اللہ اللہ جب رو پرواز کر گئی اب غسل دینے میں ہمارا محتاج رو پرواز ہونے کے بعد کفن دینے میں ہمارا محتاج رو پرواز کرنے کے بعد چار پائی پر رکھنے کے لیے سندھو کا محتاج چار پائی اٹھانے میں سندھو کا محتاج جنازہ پڑھنے کے لیے زندوں کا محتاج جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے زندوں کا محتاج قبر کھودی گئی قبر کھودنے کے بعد اندر رکھنے کے لیے زندوں کا محتاج اندر رکھنے کے بعد اوپر مٹی ڈالنے کے لیے زندوں کا محتاج اتنی ساری محتاجیوں سے گزرا لذاتے سارے ختم ہو گئی اور جب چار پانچ فٹ نیچے چلا گیا اب زندہ اس کے محتاج کیسے بن گئے یہ فلسفہ تو سمجھاؤ جب اوپر تھا زندوں کا محتاج چپ کر گئے ہو خاموش ہو گئے ہو کہیں مسئلہ کڑوا تو شروع نہیں ہو گیا شیر کی تردید کیسے ہوگی جب یہ مسئلہ بیان نہ ہو شرک کا چور دروازہ کیسے بند ہوگا اگر یہ حقائق بیان نہ کیے جائیں اوپر پڑا ہے ساری لذاتیں ختم ہو گئی زندوں کا محتاج ہے چار پانچ فٹ زمین کے نیچے دفن کر دیا اب زندے مردے کے محتاج کیسے بن گئے یہ فلسفہ تو سمجھاؤ کمال آمنا کے صلی اللہ علیہ وسلم نانا اب آپ یہ جملہ بھی یاد رکھتے جانا زندے مردے کے محتاج نہیں ہے ہمیں کس کا محتاج ہونا چاہیے اللہ کا نام تو چلو کس کے محتاج اور ابو عالمین کی لارے کتاب یہ میرے سامنے باعث پارا سورت کا نام سورت فاتر فرمایا یا سو انتم الف کرا آیت نمبر پندرہ سورج کا نام سورت فاتر بسماں بارہ اچھا آپ کا کیا خیال ہے قرآن سچا بولیے تو صحیح قرآن رب کعبہ کی قسم دنیا کی ہر کتاب میں شک کی گنجائش ہے لیکن مالک کائنات کے کلام کے اندر ایک نقطہ برابر بھی شا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رب العالمین نے فرمایا او کائنات مانو او انسان ہو ان تم الف کراؤ تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کس کے محتاج ہیں درباروں کے محتاج ہیں مزاروں کے محتاج ہیں باپوں کے محتاج ہیں مردوں کے محتاجیں نانا نانا نا، سارے کے سارے انسان کس کے محتاجوں فرمایا کہ اللہ سارے ہم کس کے محتاجیں محت آنے کے بعد مردے کی ساری لذت ختم جو اپنا پہلو نہیں بدل سکتا ہمارا محتاج ہے قبر میں دفن ہونے کے بعد ہم اس کے متاج کیسے بن گئے کارن کالن صلی اللہ علیہ وسلم تو الموت تھا کالن صلی اللہ علیہ وسلم انا کرا کے بے نستا تحت جارا تھے سما کہافی روایتی کالن صلی اللہ علیہ وسلم کنفی دنیا کن, کن کا غریب ان سبی امنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم مومن بندے کو جو تحفہ دیتا ہے وہ موت ہے ایماندار تو موت کو تحفہ سمجھا کرتا ہے ایماندار کے لیے موت کیا ہے جواب ذوق کے ساتھ آیا ہی نہیں یہ بات سنانا چاہتا ہوں ایماندار کے لیے موت کیا ہے توحفہ مومن تو سودا کر لیا کرنا ہے آج بڑی بے دردی کے ساتھ مظلومیت کے عالم میں اور کرام کا خون بہایا جا رہا ہے ہر کسی کو تشویش ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ لیکن امام الانبیاء کا فرمان بھی نہیں بھولنا الموت الما تو ایماندار بندے کے لیے مو تحفہ بن ایماندار بندے نے تو سودا کیا ہوتا ہے رب العالمین نے منظر بیان فرمایا آج کراچی کے اندر علماء کرام کا خون بہایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر علماء کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سنو ستم کے پہاڑ توڑنے والوں سنو رب العالمین نے کیا فرمایا آیا کا نمبر ایک سو گیارہ سورہ کا نام سورتوں میرے سامنے گیارہواں بارہ چار چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر ہمارے شیخود تفسیر ول العلماء حضرت مولانا عبد العلی صاحب جاجوی رحمت اللہ تعالی گانداز فرماتے تھے چار چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے چیز بیچنے والا دوسرا ہوتا ہے چیز خریدنے والا اور تیسری چیز ہوتی ہے جس کا سودا ہو رہا ہے اور چوتھی چیز کی قیمت ہوتی ہے میں گھڑی بیچ رہا ہوں کوئی گھڑی خریدنے والا ہے تیسری گھڑی ہے جس کا سودا کر رہا ہوں اور چوتھی اس کی قیمت ہوگی اللہ کا قرآن تو بتا خریدنے والا کون ہے اللہ گنیم نے فرمایا ان اللہ ہشترا خریدنے والا اللہ خریدنے والا اللہ, اللہ کو ماننے والے اونچا بولیں گے خریدنے والا ان اللہ ہشترا خریدنے والا اللہ میرے طلبہ بھائی آپ تو ذوق کے ساتھ بولے بہت نازوک دورا چکا ہے بیدار ہونے کا ثبوت دیجئے خریدنے والا اللہ اللہ بیچنے والے کون فرمایا مین المو ملی بیچنے والے ایماندار ہیں اللہ سودا کس چیز کا ہو رہا ہے فرمایا اللہ ایماندار اللہ کو جانے دے رہے ہیں اللہ کریم کو مال دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں جانو کی قربانی پیش کر رہے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں اللہ تم نے قیمت کتنی لگائی ہے اگر کسی عالم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا عالم کے خون سے زمین گین ہو گئی کسی تین تار بندے کو تر پا دن باغے مارا گیا جان تیرے نام بار مال قربان کر دیا اللہ نے قیمت کتنی لگائی اللہ فرماتے ہیں بے ان لہو مل جا ستم کرنا راسمائے تو تی راسما ہم جگر راسمائے قربانیاں دینا علماء ہمارے دیوبند کے اکابرین کی بھی وراثت نہیں ہے میرے اکابرین نے بھی ہر دور میں قربانیاں دی ہیں لیکن باتیں کیا گئے سر نہیں جھکایا انشاءاللہ شاء آج ہم بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا اتر سکتا ہے سر خودار کا بن جھک نہیں سکتا আল্লাহু আকবার বিল্লাহ জিন্দাবাদ আল্লাহু আকবার জিন্দাবাদ بے نستا گلتا رہا کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کرا کے بن وہ لوگوں میری وشال مسافر والی ہے ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اپنی سواری بے سواری اپنی سواری بے سوار ہے اونٹ بے سوار ہے گھوڑے بے سوار ہے منزل کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں سائے والا درخت نظر آیا آرام کرنے کے لیے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سائے والے درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے بعد منزل کی طرف روانہ ہو گیا میں آمنہ کے لال کی منزل دنیا نہیں ہے میں آمنہ کے لال کی منزل آخرت ہے میں دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آیا یہ دنیا تو ایک تھکاوٹ دور کرنے والی مثال کی جیسی ہے میں آمنہ کرال میں بھی آگے چلا جانا ہے اللہ اللہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے ہماری منزل دنیا ہے یا آخرت ہماری منزل دنیا ہے یا جنت دنیا تو گرد رہا ہے منزل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کا زگ کیسے اترے گا جب موت کو زیادہ یاد کرو گے ہمیں کہاں موت یاد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے دنیا کن غریب او عابر سبیل او کما اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے رہ بندہ جیسے کوئی مسافر ہوا کرتا ہے مسافر نے ایک جگہ ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا تھوڑا سا کام کیا چل پڑا جو ایک جگہ ہمیشہ رہنے والا ہو اسے مسافر نہیں کہتے, کہتے ہیں ایسے دنیا میں رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راستہ عبور کرنے والا بندہ ہوتا ہے راستہ عبور کیا آگے چلا گیا تم نے بھی دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا اللہ کے لیے اللہ کا نام اونچا مینا ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے اونچا اونچا اللہ کو ماننے والے کون ہے رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر منظر بیان فرمایا اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربانیاؤں رب العالمین کا قرآن یہ میرے سامنے سترواں پارا سورت کا نام سورت المبیا فرمایا شائ کبل کرتاؤ مل خال دون آیت نمبر چونتیس سترواں بارہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں آپ کے مخالف کہہ رہے ہیں آمنا گلال چلے گئے تو قرآن کی آواز بھی بند ہو جائے گی یتیم دنیا سے چلے گئے تو عید کے نعرے بھی بند ہو جائیں گے میرے محبوب افسوس نہ کرنا کام نہ کرنا پریشان نہ ہونا ان کی باتوں کا جواب میں اللہ دے رہا ہوں اللہ کریم کیا جواب فرمایا مما جانا بشر قبل کر خوند میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کریم نے کسی بشر کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے آپ کے مخالفوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا اور پنجابی والے کہتے ہیں دشمن مرے سے خوشی نہ کریے سجنا بھی نہ جانا صدا رہے نام اللہ کا ہم نے کتنا یاد کیا پرواہی نہیں ہارون اور رشید کا دربار اب آ خیال چند منٹ ہارون اور رشید کا دربار بڑے بڑے وزیر مشیر حاضر دربار کے اندر ایک مجلوب آیا جسے کہا جاتا تھا بہلول بھولا بھالا سا بندہ یوں سمجھ لو آیا مزو بہلول ہارون رشید نے کہا بہلول یہ میرا عصا لے لے سوٹی کھونڈی لاٹھی یہ میرا عصا لے لے میں کیا کروں گا اور بہلول کی عادت تھی کہ قبرستان میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا کسی نے پوچھا بہلول آپ قبرستان میں کیوں رہائش پذیر ہیں قبرستان میں کیوں رہتے ہو بہلول نے کہا توجہ میری طرف بہلول نے کہا جواب سننا نا جی احباب بہلول رہتا تھا قبرستان میں پوچھنے والوں نے پوچھا بہلول آپ قبرستان میں کیوں رہتے ہیں اس نے کہا تمہیں کیا پتا میں قبرستان میں اس لیے رہتا ہوں اگر ان کے درمیان رہوں تو کسی کی غیبت نہیں کرتے اگر ان کے اندر سے چلا جاؤں کسی کی مخالفت نہیں کرتے ان کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہے اس لیے قبرستان میں میں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے کبھی کبھی شہرہ نکلتا تھا آ نکلا ہارون رشید کے دربار میں ہارون رشید نے کہا بہلول یہ میری لاٹھی لے لے آسان لے لے میں کیا کروں گا ہارون رشید نے کہا جو تجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے یہ لاٹھی دے دینا مزاق کیا اچھا جو مجھ سے بڑا بے وقوف ہو اس کو دے دوں جیا لاٹھی لی چلا گیا بہلول کچھ مدت گزری ہر عمر رشید بیمار پڑ گیا اتنا زیادہ بیمار کہ موت کے آثار شروع ہو گئے بچنے کی امید باقی نہیں رہی لوگ آ رہے ہیں خلیفت المسلمین کو دیکھنے کے لیے بات اڑتے اڑتے جا پہنچی جی بہلول کے کانوں تک شہر میں دفاع کن ہوا ہے بھائی ہارون رشید بیمار ہے بڑا سخت اچھا آیا بہلول ہاتھ کے اندر وہی لاٹھی بھی ہے پتنی دوستوں کو میری بات یاد رہے گی کہ نہیں ہارون رشید نے کیا کہا تھا یہ لاٹھی کس کو دینا جو تجھ سے زیادہ جی جی تجھ سے زیادہ بے بہو لاٹھی ہات کے اندر آگیا بہلاول امیر المومنین جی کہاں کی تیاری ہے کدھر جا رہے ہو ہارون رشید نے روکے کہا بہلاول ایسے سفر پہ جا رہا ہوں کہ جس کی مسافت ختم ہونے میں نہیں آئے گی بڑے لمبے سفر کی تیاری ہے موت کی انتظار ہے موت کا جام پینے والا ہوں بڑے لمبے سفر پہ جا رہا ہوں اچھا بلاؤ نے کہا رو رشید واپسی کب ہوگی بے وقوف کا بے وقوف ہے تو بھائی واپسی کب ہوگی میں تو پہلے کہتا تو بے وقوف ہے جو موت کے سفر پہ چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا دے پہو؟ جو موت کے سفر پہ چلا جائے وہ واپس تے تو دے مرد جمعرات ہن چپ کر گئے ہو جو موت کے سو موت کے سبر بے چلا جائے وہ واپس چالیسویں میں بنرے سے آ کے بہرا نا چھاتے ہوتے بیٹھے ہوں جی سارے واسطے کو دے پکاؤ آنا واہ بھائی واہ ہائے ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب گیا میں سچی بات کر رہا ہوں جھوٹ نہیں قرآن میرے ہاتھ میں ہے کر سب ہو کے پاس گیا اور تمہارا مردہ میرے پاس آیا ہے اس نے کہا ایک کبر میں بڑا گھیرا ہے چراغ جلاؤ مولوی صاحب ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ مٹی کے تیل کی بوتل لے جا خود جلا دینا مردے نے کیا آنا تھا مولوی صاحب بوتل لے کر آ گئے چند دن گزرے پھر مولوی صاحب چلے گئے بھئی آپ کا مرتا میرے پاس آیا تھا وہ بوتل ختم ہو گئی ہے چراغ جلانا ہے وہ کہتے ہیں قبر میں ادھیرا اچھا مولوی صاحب ٹھیک ہے جی یہ مٹی کے تیل کی ایک بڑی بوتل لے جاؤ دے دی آج کل تیل بھی بڑا مہنگا ہے خیر بوتل لے کر چلا گیا کچھ دن ادھر پھر آ گیا تیسری مرتبہ پھر انہیں بوتل بھر کے دے دی کبر میں ادھیرا نہیں ہونا چاہیے بس یہ آپ کے پاس آیا تھا لے جاؤ اباب جب چوتھی مرتبہ مولوی سہ مٹی کے تیل کی بوتل لینے آیا تو ایک سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا تھا اور کہا بھائی بات سے بات یہ ہے کہ آپ کا مردہ میرے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ قبر میں اندھیرا ہے مٹی کا تیل چاہیے چراغ جلانا ہے تم جاؤ اور مٹی کا تیل لے آؤ ایک سمجھدار بندہ بیٹھا تھا ان کا مہمان تھا وارسوں کا اسے کہا نہیں نہیں میرے پاس مردہ آیا تھا اس نے کہا گرمی بہت ہے اب چراغ نہیں جلانا مجھے گرمی ہوتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے جی چراغ نہیں جلا ایسے تماشا بنا دیا مزاق بنا دیا کون کے ساتھ جو موت کے جام پی کر موت کے سفر پہ چلا جائے وہ واپس واپس نہیں آیا کرتا اللہ اللہ ہارون رشید نے کہا بہلول مجھ سے پوچھتے ہو کہ واپسی کب ہوگی جو موت کا جام پی کر چلا جائے وہ اس سفر میں واپس نہیں آیا کرتا اچھا اچھا بادشاہ سمجھ ناراض نہ ہو با نے پوچھا اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہوں واپسی بھی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ نوکر کتنے جائیں گے بڑا بے وقوف آدمی ہے بھائی تو بادشاہ سلامت ناراض کیوں ہوتے ہو ہرون رشید نے کہا جو موت کے سفر پر جائے وہ نوکر ساتھ نہیں لے جایا کرتا اوہو ہو جی ناراضگی معاف جی بادشاہ سلامت آپ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں کھانے پینے کا سان ساتھ کتنا لیا ہے بڑے عجیب آدمی ہو یار بے وکوف ہو جو موت کے سفر پہ جائے وہ کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں لے جایا کرتا موت کے بعد اس انسری وجود کے ساتھ کھانے پینے والی چیز ختم اوہ بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی جی اچھا یہ بتاؤ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو آپ کے ساتھ دولت کتنی جائے گی یار تو, تو بے وقوف آدمی ہے ہارون رشید نے بالا ان کو کہا کوئی نوکر جا کر جانگر ساتھ نہیں جائے گا کھانے پینے کے چیزیں ساتھ نہیں جائے گی مال اور دولت ساتھ نہیں جائے گی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا اچھا عمل کتنے کیے ہیں ہرون رشید نے کہا عمل والا ذخیرہ بھی پاس نہیں ہے بھالون نے کہا اے ہر رشید دنیا کے چھوٹے سے سفر پہ تم جایا کرتے تھے بالو دولت بھی ساتھ ہوا کرتی تھی نوکر چا کر بھی ساتھ ہوتے تھے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ہوتا تھا بڑی تیاری کر کے جایا کرتے تھے دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے اور اتنے لمبا سفر ہے کہ جسے واپس بھی نہیں آنا تم نے موت کے سفر کی تیاری نہیں کی تو نے مجھے کہا تھا یہ لاٹھی اس بندے کو دینا جو تجھ سے بڑا بے وقوف ہو ت نے موت کے سفر کی تیاری نہیں کی مجھ سے بڑا بے وقوف تو ہے اپنی لاٹھی واپس لے لے ہارون و رشید تڑا اٹھا کے کہنے لگا پلان ہم تجھے بے سمجھا کرتے تھے آج پتا چلا ہم بے تھے اصل میں عقل مند تو تھا ہم نے کتنی تیاری کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پہ سنگ چڑھ جاتا ہے اگر دل کو سام کرنا ہو تو نمبر ایک کثرت و ذکر الموت موت کو زیادہ یاد کرو گے تو دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور نمبر دو آج کی محفل کے حوالے سے بات کاڈن بیو صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر او کما کان نبی وسلم آپ نے فرمایا اگر دلوں کا سنگ اتارنا ہو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا تمہارا کام ہے اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کے زنگ کو دور کرنا اللہ کا جھوٹے کسے کہانیاں سننے سنانے کا وقت اللہ کریم کے قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے پھر قیامت کے دن مندہ پچھائے گا یہ میرے سامنے سولہ پارا رب العالمین کی نارب کتاب سورت کا نام سورت اور میرے سامنے آیت نمبر ایک سو چوبیس فرمایا بمن آرزن ذکری زن کا و نہ شرح یمن کیا مت آنا قیامت کا جب میدان ہوگا کس نے قرآن سے منہ موڑا اللہ کے ذکر قرآن سے منہ موڑا اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو دو سزائیں دوں گا قرآن سے منہ موڑنے والے کو اپنا قائد نہیں مانا قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا قرآن کے پیچھے نہیں چلا میں دو سزائیں دوں گا ایک سزا دنیا کے اندر دوں گا دوسری قیامت کے میدان میں سزا دوں گا اللہ جس نے قرآن والا کیدا نہیں اپنایا کیا مت کے میدان کے اندر کیا سزا دے گا اور دنیا میں اس کے لیے کیا سزا ہے پہلی پہلی سزا دنیا کے اندر ہے معیشت نو سن کا قرآن پاک سے منہ موڑنے والے بندے کو میں اللہ دل کے سکون سے محروم کر دوں گا دنیا داروں سنو مال داروں سنو, مال دارو سنو او دنیا کے سرداروں سنو جاگیر دانو خان ملکوں سنو اگر قرآن سے تعلق نہیں رکھا کبھی بھی اللہ دل کا سکون نہیں آنے دے گا بستر پر لیٹا ہوا ہے کروٹیں بدل رہا ہے دل بے چین ہے دل بے قرار ہے نیند سے ماروں میں بے سکون کا شک ابھی کاری صاحب تعارف کرا رہے تھے نا ہماری جماعت شا تو ہی دا سننا کا غلطی کیا ہے قصور ہمارا کیا ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن کرنے کی کوشش کی گئی پشاور کی سرزمین کے اندر غلطی کیا تھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ لے کی جب وفات کے بعد شیخ القرآن مولانا محمد رحمت اللہ لے کو غسل دینے لگے تو ان کے وجود پر کوئی اس ایسا خالی نہیں تھا جس پر ظالموں کے ظلم کا نشان موجود نہ ہو منہ کالا کر گئے پہ سار کر کے ان کو شہر میں پھیرایا گیا غلطی کیا تھی سند المحدثین سین شمس الدین رحمت اللہ لہ پر پتھروں کی بارش کی گئی سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے سارا وجود لونہان ہو گیا رئیس المفصری مولانا حسین علی رحمت اللہ لہ کی بھینسوں کی نے کاٹی گئی طالب علم کھڑے سر پہ اٹھا کے آ رہے ہیں پانی کے نشانہ پتھروں کا بنا کر ان کا پانی زمین پہ بہا دیا گیا کالے بل پیار سے تڑپتے رہے مولانا حسین علی بن موٹھے مقدمے بنوائے گئے شار چھوڑنا پڑا غلطی کیا تھی کسور کیا تھا یہی دعویٰ دعوت میری جوادی دشا تو دو سننا او لوگوں اگر دل کو سکون ملے گا اگر دل کو قرار ملے گا تو قرآن کے دلوں کی وجہ سے ملے گا اور آخرت میں اگر اللہ کی رحمت نصیب ہوگی تو قرآن والے عقیدے کی وجہ سے نصیب ہوگی جس نے قرآن والا عقیدہ نہیں اپنایا قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا قرآن سے تعلق نہیں بنایا اس کی دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے اور کوئی غلطی تو بتاؤ قصور تو بتاؤ کوئی مال کا جھگڑا ہے اللہ کا فرماتے فرما ہیں پہلی پہلی سزا دنیا کے اندر میں لا تل کا سکون چھین لوں گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا نہ شروع یوم القیامت عما قرآن سے منہ موڑنے والے بندے کو میں اللہ کے کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا اللہ نے یہ سعادت ہماری جماعت اشاط و توہین سننا کے حصے میں لکھی ہے اللہ نے ہماری جماعت کو قرآن کی خدمت کے لیے چن لیا الحمدللہ ابھی مدارس کی چھٹیاں ہو رہی ہیں چھٹیوں کے اندر ہماری جماعت کے اکثر مراکز کے اندر قرآن پاک کا دورہ تفسیر پڑھایا جائے گا ظال کا فاضل اللہ می شاہ یہ پنجاب کا ایک کونا ہے آپ کا ضلع ٹک یہاں سے چلیں رحیم یار خان تک چلے جائیں وہ دوسرا کونا ہے وہاں سے چلیں سیال کوٹ تک چلے جائیں وہاں سے چلیں میاں والی ایک کونا ہے پورے پنجاب میں نہیں سرحد کے اندر جائیں سندھ کے اندر جائیں بلوچستان میں میں دال بدین تک گیا ایران کی سرحد تک گیا ایران کی سرط کے قریب ہم نے ایک کانفرنس کی ہزارہ ہاں لوگ اور جو کانفرنس کے میزبان تھے مجھے کہنے لگے مولانا محمد یوسف ان کا نام تھا کہنے لگے مولانا میں شیخ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ سے قرآن پڑھ کے آیا ہوں میں گلگت پہنچا وہاں پر مجھے علماء ملے کون ہے آپ ہم نے پنڈی میں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر پڑھی میں خوددار کے اندر پہنچا خران میں پہنچا ایک عالم مولانا ابد صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سن میں شیخ القرآن سے پنڈی میں قرآن پڑھا تھا کہاں کہاں ہماری جماعت کی قرآن کی خدمت کی آواز گونج رہی ہے اللہ کریم کی مہربانی اللہ کا احسان اللہ نے کی خدمت کے لیے ہمیں قبول قیامت کے میدان کے اندر جس نے قرآن سے منہ موڑا اس کا انجام اللہ فرما دینا شروع ہو یمن کی مت ایسے بندے کو میں لاندھا کر کے اٹھاؤں گا کوال آج رو رہا ہے اور اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے رب نے محاشر تما مکان کون تو بسی اے میرے پرور جگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا کیوں بنا اسے معروم کر دیا دنیا میں تو میں جو اچھا بلا دیکھنے والا تھا رب العالمین کا جواب کال کزا لے کا. اللہ کریم فرمائیں گے یہی حشر تیرے ساتھ ہونا تھا اللہ کریم کیوں اللہ کریم فرمائیں گے اتد کا آیا تو نہ فن سیتا میں کزال کری ہوں سا سالے میں دنیا کے اندر میں اللہ کریم کا قرآن تیرے پاس چل کے آیا تھا قرآن سنانے والے چل کے آئے تھے قرآن بیان کرنے والے چل کے آئے تھے لیکن فن سیتا دہا. تو نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن پیان کرنے والوں کی طرف نہ دی. ان کو وہاں پی کہا ان کے خلاف فتم بازی کی ان کے حادثے میں کانٹے بچھائے ان کو پتھروں کا نشانہ بنایا اور دنیا میں تو نے قرآن سے منہ مو موڑا آج میں اللہ گیر احمد نے تجھ سے منہ مو موڑ لیا دل صاف ہوں گے قرآن کی دلاوت سے اور احباب میں تہ دل سے مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عزیز طلبہ کو جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے اللہ قرآن پاک کے حفظ کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن پاک کا علم فہم قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ربنا نا تقبل منا ان کن تصع العلیم وتب علیہ ان کن تقو الرحیم